تاثیر کا عالم حقیقت یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز کو وہبی علوم سے جو حصہ وافر ملا تھا اس سے سید شہید رحمۃ اللہ علیہ محروم نہیں رہے انہیں بھی اس نعمت سے نوازا گیا یوں سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری و باطنی جامعیت حاصل ہوئی دیکھو کمال باطنی کا یہ حال تھا کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو آپ کی صحبت ہی نے خدا رسیدہ بندہ بنا دیا تھا جب جہاد کی دعوت دی تو خلق خدا پر جو اثر ہوا ہے اس کا نقشہ حافظ محمد حسین مراد آبادی نے حسب ذیل الفاظ میں کھینچا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیا اور پھر جہاد کی نفیر عام کی مریدوں کے قلوب کو مسخر کیا متقدوں کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے فیض باطنی سے عام و خاص پر ایسی توجہ فرمائی کہ دیار ہند کا مسلمان بھائی بھائی کو بیٹا ماں کو باپ بیٹے اور بیٹی کو اور شوہر بیوی کو چھوڑ کر حضرت ممدوح کے ساتھ ہو لیا